سوال ہے کہ جانور اگر اندھا ہو تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں بہنگے جانور کی قربانی تو جائز ہے مگر اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور جو کانا کانا جانور ہو اگر اس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے اللہ تعالی عالم